شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ وسرح کی کتاب دعوت المقامت الاسلامیت العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے نوے نکتے میں شروع ہونے کو ہے آج کے نقطے کا عنوان ہے تعلقات و ملاحات على آ علا مسر منذ الاسلامی مندبنی و الى قیام دولت العمینیہ اسلامی تاریخ پر سرسری نظر امیہ کے دور سے عثمانی خلافت کے قیام تک امیہ کے دور سے عثمانی خلافت کے قیام تک کی اسلامی تاریخ پر سرسری نظر میرے دوستو تیسری فصل میں استاد محترم اسلامی تاریخ کا ذکر فرما رہے ہیں اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اسلامی تاریخ کا ایک طویل مطالعاتی سفر ہم سب نے مل کر کیا ہے خلافت راشدہ بن امیہ کی خلافت عباسیوں کی خلافت دنیا کے مختلف گوشوں میں مسلمانوں کی مختلف مستقل حکومتوں کا تذکرہ اور عبرت و پند و نصائح کا تذکرہ ان دروس میں مختلف طریقوں سے اور مختلف ترتیبوں سے آتا رہا ہے اسلامی تاریخ جو کہ ایک بہت ہی طویل و عریض ایک فن ہے اسے استاد محترم نے مختصر ترین کر کے بیان کیا ہے اس نوے نقطے میں استاذ محترم ایک انتہائی اہم نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کو بیان کرنے میں لادین قسم کے عناصر اور سیکولر طبقے اور ان سے متاثر ہونے والے بعض مسلمان مرکین کچھ دھاندلیاں کر جاتے ہیں دین طبقہ اور سیکولر عناصر ظاہر سی بات ہے وہ ہمارے دشمن ہیں اس لیے وہ مسلمانوں کی تاریخ کو توڑ مروڑ کر کاٹ چھانٹ کر الٹا سیدھا بیان کرتے ہیں بہت ہی زیادہ دھاندلی وہ کرتے ہیں ان کی دھاندلیوں کے نتیجے میں انسان کو کچھ ایسا محسوس ہونے لگتا ہے اور کچھ ایسا معلوم ہونے لگتا ہے کہ ہمارے جو اسلامی تاریخ میں گزرے عمراں ہیں علماء ہیں اور عوام ہیں وہ سب کے سب غلط قسم کے لوگ تھے حالانکہ یہ بات سراسر غلط ہے نویں نقطے میں استاد محترم کا مقصد اس بات کی طرف توجہ دلانا ہے کہ یقیناً غلطیاں کوتاہیاں لغزشیں اسلامی تاریخ میں بحیثیت انسان اور بشر کے مسلمان عمرہ علماء اور عوام سے صادر ہوئی ہیں لیکن مسلمانوں کی تاریخ کو ایک سیاہ تاریخ کے طور پر پیش کرنا یہ ان کالے دلوں والے معرخین کا کارنامہ ہے جنہوں نے مسلمانوں کے روشن و زرین تاریخ اور ان کے کارناموں پر کالا پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہیں اس میں شک نہیں ہے کہ غلطیاں مسلمانوں سے ہوئی ہیں حکام سے بھی ہوئی ہیں علماء سے بھی ہوئی ہیں عوام سے بھی ہوئی ہیں نتیجتاً شرعی اصولوں تقدیری پیمانوں عقلی ترازوں اور منطقی مد و جذر اور سیاسی اتار چڑھاؤ اور دوسری طاقتوں اور قوتوں کے درمیان بقائے باہمی کا جو ایک فطری قانون ہے اس میں مسلمانوں کا انجام آخر یہ ہوا جو نظر آ رہا ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مسلمان سر تا پا اے ٹو زیڈ الف سے یا تک کسی کام کے لائق نہیں تھے نالائق تھے اور کوئی کارنامے ان کے نہیں تھے ایسا ہرگز نہیں ہے لیکن جو لوگ اس زمانے میں یہ تاریخ کی کتابوں کو پڑھتے ہیں خصوصی طور پر جو مختصر تاریخی کتابوں کو پڑھتے ہیں یا پھر ان لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھتے ہیں جو کہ سیکولر ہیں بے دین ہیں لادین ہیں یا مستشرقین کے شاگرد ہیں ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھنے سے ہمارے اسلامی اور کارناموں سے بھرپور تاریخ کے بارے میں طالب علم کو یہ نظر آنے لگتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی بادشاہ تھے عمرات تھے کانو ظلم متن لا خیر فیہم ظالم تھے سرکش تھے کوئی خیر ان میں نہیں تھی فساکن عابثینا فاسق و فاجر تھے لاہین بالقیانی والجواری الجواری اور عورتوں کے ساتھ کھیل کود میں مصروف رہتے تھے منصرفینہ المجونی وہ الاََََََََََََََََََََََََََََََ ماںح اللہ من مَا حرم اور وہ ہر وقت بدمس رہتے تھے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر لا یعنی کاموں میں مصروف رہتے تھے وہ ان او اوجاللہ علما المسلمین کان و مقصرین في ادائی امانت اور جو ان فاسق و فاجر قسم کے لکھاریوں اور مصنفین کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ تمام کے تمام علماء یا اکثر علماء اپنی اپنی امانت کی ادائیگی میں کوتاہی برتتے تھے قائدین جہادی امر بالمعروف نہیں عن المنکر اور جہاد کو وہ ترک کر چکے تھے مصطفین علی ابواب بال عمراون المنح والا وہ امراء کے درباروں پر قطار لگائے کھڑے رہتے تھے کہ کب خیرات ملے گی اور کب عطیات تقسیم ہوں گے و یغن ان موزمرآیا کانو منگم سین فی ہی ول اور جو ان لوگوں کی اس طرح کی دھاندلی شدہ کتابوں کو تاریخ کو پڑھتے ہیں وہ یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ اس زمانے کی اکثر عوام یہ فسق و فجور میں غرق تھی فسقتن علی دینی ملوکہم وہ بھی اپنے بادشاہوں کی مانند فاسق و فاجر تھی لا يعرفون معروفا ولا ينکرون منکرا ولا يدافعون فی سبیل اللہ وہ نہ ہی معروف کی طرف بلایا کرتے تھے اور نہ ہی منکر سے روکا کرتے تھے اور نہ ہی اللہ کی راہ میں جہاد کیا کرتے تھے ومثل هذا الاستنتاج مغایر لحقیقت تفاصیل الواقع میرے بھائیوں میری بہنوں اس طرح کا نتیجہ اخذ کرنا یہ حقائق سے بے خبری ہے یہ حقائق سے دور ہے اسلامی تاریخ کے جو حقائق ہیں وہ اس طرح ہرگز نہیں ہیں ہاں فل جملہ غلطیاں موجود تھیں لغزشیں اور کوتاہیاں موجود تھیں عمرہ میں بھی علماء میں بھی عوام میں بھی وہ اکبر شاہدن اعلیٰ صحتِ دالک النّتیجت آلت السودا التی عالت علیہ احوال العما فی نہایت ذلك النہلال اور ان کی غلطیوں اور لغزشوں کی جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ آج کا یہ بد انجام ہے جس تک آج امت آ پہنچی ہے اور یہ سیاہ شب و روز ہیں جن تک یہ امت آ پہنچی ہے لیکن اس بات کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے جیسے ایک سفید صاف و شفاف کاغذ پر آپ کو ایک کالا سیاہ نقطہ یا داغ نظر آ رہا ہے تو اس بات کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے کہ اس سیاہ نقطے اور داغ کے اطراف میں بہت بڑی سفیدی بھی موجود ہے ہماری تاریخ بہت ہی ذریع تاریخ ہے ہماری تاریخ بہت ہی قابل فخر تاریخ ہے بطور خلاصہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس جو تاریخ ہے ایسی تاریخ کسی بھی قوم کے پاس ہرگز ہرگز نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ جو لوگ دھاندلی کر رہے ہیں ہماری اسلامی تاریخ کو مٹانے کی مسلمانوں کے ذہنوں سے ہٹانے کی کوششوں میں مصروف ہیں یہ حسد کی وجہ سے ہے وہ ان دھاندلیوں کے ذریعے نسل نو کے ذہنوں سے اسلامی تاریخ کی چمک دمک کو ختم کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں اسلامی تاریخ کی عظمت کو ختم کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں ہماری اسلامی تاریخ ہمارے آبا و اجداد جو کہ مختلف نسلوں سے ہیں عرب بھی ہیں ان میں غیر عرب بھی ہیں ان میں ہم سب پر فخر کرتے ہیں لیکن ہماری تاریخ اسلامی کو غلط روپ میں پیش کرنے کی کوشش کرنے والے قومیت کے ہتکنڈوں کو بھی استعمال کرتے ہیں اور عرب و عجم کے درمیان تفریخ کے ہتھنڈوں کو استعمال کرتے ہوئے سازشوں کو بروئے کار لاتے ہوئے مسلمانوں کے درمیان نفاق کا بیج بونے کی کوشش کرتے ہیں مثال کے طور پر یہاں ہمارے وطن عزیز پاکستان میں محمد بن قاسم رحمہ اللہ تعالیٰ کو ایک لٹیرے کے طور پر پیش کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں وہ ایک عرب تھے انہوں نے سندھ پر حملہ کیا گویا کہ وہ ایک قابض تھے غاسب تھے لیکن اسلامی عقیدہ رکھنے والا شخص اسلامی نظریہ رکھنے والا شخص کبھی بھی اس طرح کی باتوں کو قبول نہیں کر سکتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے ہم آجمی ہیں لیکن ہم سب کے سب ایک امت ہیں محمد بن قاسم رحمہ اللہ تعالی عربی تھے سندھ کے رہنے والے اجمی ہیں لیکن ہم سب کے سب اسلام کی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں ہم سب مسلمان ہیں اس لیے میرے بھائیوں میری بہنوں اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے وقت ہمارے ذہنوں میں یہ بات رہنی چاہیے کہ ہم اول و آخر مسلمان ہیں چاہے کوئی عرب آ کر عجم ملکوں پر حملہ کر کے دین اسلام کی دعوت اور تبلیغ کرے یا کوئی عجم عرب ملکوں پر جا کر حملہ کرے اور دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کریں یہ سب کے سب ہمارے لیے قابل فخر ہیں اور ہماری نسل کے لیے قابل ذکر ہیں ہم ان پر فخر کرتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں اللہ کا شکر ہے کہ ہماری تاریخ میں کولمبس جیسے واسکوڈی گاما جیسے قاتل اور لانتی لوگ موجود نہیں ہیں جنہوں نے نئی زمین دریافت کرنے کے بہانے اس زمین کے رہنے والوں کو سب کو قتل عام کر کے ختم کر ڈالا الحمد ہم ایک ایسی امت ہیں اور ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں جس کی تاریخ قابل فخر ہے اور قابل ذکر ہے انشاءاللہ اللہ اگلے سبق میں استاذ محترم کا اپنا تجربہ بھی بیان کیا جائے گا جب کہ وہ تاریخ کے طالب علم تھے اس وقت انہوں نے کیا کچھ دیکھا اور کیا کچھ پڑھا وہ اپنا تجربہ کتاب میں بیان فرما رہے ہیں اگلے سبق میں انشاءاللہ اللہ اس کا تذکرہ کیا جائے گا